مخترم اور ان کو ہر قسم اسلامی کے سٹ وار زمن میں دکان کا تیار ساتیں توحیدم کے سٹ مر کی سہانے بازار میں کباری بازار دکان نمبر مرنو دا افتخار احمد توحیدی دکان کی خبر من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدهل فلا مظل له ومن يظلله فلا ماذي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده وحده وحده, وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له واحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له واحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيئنا وسيدنا وسندنا محمد هو سيدنا وسندنا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا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 بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء سفار کل آمن تو بلّاہ سد کر لاہ وی کرو کجبین پیسر کفن کے اغیار کو یہ نہ ہو کرو کر پن کے اغیار کو یہ نہ ہو کہ وہ گرو رش کب مرگ ہم نے بھولا دیا درود شریف آئے بہتانو د متنو د گرد نواہ مشرانو کشرانو علماء و رو زما طبیعت انتہائی زیاد دا بیمارے دا وجنا بور اور خراب لے صرف دا امیر زیب اسرار اور دا مولانا امیر حسین صاحب دا حکم دا تعمیل پو جبان حاضر شہم کو شش میں دار لگ وقت کی صرف یو سو خبر عرض کم بدن کے میرے تقریر قبول قسم تا قوت نشتا اور ٹول ماتا کا توفیق دعا کرے اللہ ماتا سے حد نصیب کی سارا رتاس عزیزان و قرآن کریم چکن چاخ پل کرانی کریم کم خل د کی ددی کتاب خادمان جڑ سے کم و خلق تر چ قرآنی کریم دا طلب سعادت نصیب شہر ہے اور کم خلق سے دو قرآن کریم اشاعت د پارا او پا قرآن کریم کی سے کم احکامات تھی د د مسالید توحید و اشاعہ د پارا خپل زرونا قربان کړیو یا غوی خپل زندګی کی پدې قرآنی کریم باندې قربانې ور کړیو نو آ خلق دمره بلند و بالا شول د اعلی په نسب باندې لوی مقام ده د اللہ جل جلال دربار کی آئی تو دمراہ سوا کالا شیو ہم ہوم نن چم نم تلے کی گی نو دا مسلمان پر زبان باندھ رم رضی اللہ دا وجہ سوا ددی بنیادی وجہ داوا چ اللہ قرآن نازل کم اللہ فرمائی دے نمک کی ماحول نہ انسان نہ انسان دی کتاب سے مدارے تبد دی حفاظت و تحفظ کا انسان نا خدمت ناطش ہو انسان ناطش ہو حفاظت ناطش ہوگا کی تاب دا اللہ جل جلا د تارف نہ محرف شول اللہ دا تمام کائنات دا پارا دا تمام انسانیت دا پارا یود دستور حیات رالی گن کے ہو یودا سی کتاب رین رالی گن کے ہو چاغا دا تمام کتاب دا پارا ناسخو مت پوری چلیے جل سپاہان ورکی اداسان برقئی چاہ قرآن کریم یو زبر و زیر باندخ پر قربان کی اللہ فرمائیے فرمائی خلقہ ڈاکورانی کریم سمار کتاب دے حسین ضلع کے امام یو کتاب بلچا طرف تا منشوبی دا کتاب دے چھے دا زمان طرف تا منشوب دے دا, دا نازل ان کے دد دے کتاب مدرون زیما دا دے تدوین ما کرے دے دے تسنیف ما کرے دے اے انسان اکل چھے ما نازل کر نو خیال ان کے چھے زبا دے کے دا زبر و دا و فرقا والمام ولئننا لہو لحافظو اللہ فرمائی پخ پل حفاظت کا امام سندھ بخلا حفاظت کو اللہ فرمائی دنیا کی زما اولیاستی دنیا کی زما دوستان استدری چاہیے اولیاء اللہ صحابۂ کے رام میں لے کی گی آگرا سی مخلوق دے اللہ فرمائی اگر سے قریب ترین ہندوستان دی زما اللہ فرمائی چاہلا اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا فرميه خلقا آگ سخت اور قیامت سے آگاہ سخت اور رسدام آگا ڈیر تکلیف الرسداں آگا ڈیرا درد ولا اور رسدام حضرت کا رضیملہ ہوتا اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کی یا رسول اللہ دقر آلات رتا بیان کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے آساغ رض, رض دا دا پبار کے تاثر تمر سخت اور اضدام اگر تمراہد ہو جیفوں والا اور اضدام چدا کل انسانیت انسانات عدم سلا تو وسلام نیسا آخر انسان اپول بٹول اللہ پمکھ کے بربنڈ و لاری ہی چاپور بلے با باسنی یا رسول اللہ داولی دا ندا دان خوب مرگ نمریشی رسول اللہ اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ اے آئیشی ار و رد چیلی چا بدے ترف سوچ نہیں یا رسول اللہ سنگ وی کریم فرمائیو اللہ فرمائی جاؤں دا داس اور لا تک کوئی بول بھی نہیں سکے گا کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا لایت کل مسو بخبرے قبل نشی لا تکل منا رو بخل نشی رسو بدا تصور اللہ بولاری اللہ جل جلا با لپ باندھے کزاد پکڑ سے باندھے کما علی کو دشان ہو تو فرمائی كما يليه قبشاني اللعب اعلان كين من الملك اليوم ايه فرعان ايه همان ايه ايه نمرودا ايه اغو خلقك تاسو ناري والي تاسو نوع نويدا ويكا ولو تاسو بداري انا ربكم الاعلى ايه فرعان تعدا ودخدا ايه تاری لوے رب عمر دے کا ہے اور دے دنیا لو خدا امام نن مالا جواب الملک اليوم بتاؤ آج کس کی ہے آج کس کی خدائی ہے آج کس کی ملکیت ہے لگ ماتا لو آئے نند چا بادشاہ نند چاپ مخ کے ولاری ری طرح سوچی خبر یوں کی نلہ فرمائی او ملا تکو عمن ارے الہرحمان عصوب بھر والا نہیں عصوبہ واد استعلق نہیں علامن ارے نلا رحمان آگ سو بینسی چال چاغ لوگ بلا لین اجازت ور کی منظل اللہ, اللہ فرمائی سوکھ دے سوگ دا سے لو بزرگ سوگ دا سے لوہے مرکے والا سوگ دا سے لوہے زوان سوگ دا سے لوئے را مدکشا والا چزما مکھ کی شفاعت ان کی او زما دے اجازت نہ او کی داخو کے دلے نشی تمہرا سخت آواز دار دا سے دا آئی شے بی بی چہ دان مر با دمر تیٹلی ہو دا با دمر نزدی ہوئی چہار انسان بدا سوچ کری کچرز اللہ سپورتا کمن و ما بدا لاز مر سروجنگی گی دمر نزدی بخکر یا رسول اللہ چھ دمر دان مر نزدی مد گرمی مدر گرمی بسمرئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ دا گرمی با دمرئی چھ دا دنک بخوٹی گی لکہ چھو بو پسے اور ور پس یا رسول اللہ دے تو انسانہ نو بدلون بس رسول اللہ صلاحی وسلم فرمائی اے آشی د انسانہ نو بدل داخلے بگا سے روانی لوارے روانی یا رسول اللہ داخلو خلو آلی اے آشی را بخلے بگا سے خوٹکی گی لچ اور باندھے بکی دے تو بڑا سخت یا رسول اللہ درضی کی چاد پاریہ یچ ٹھے ہو اللہ دے رضی کی چاد پارا یچے ہومائی ولی نشا ریہ دستانو لے آئے یا اللہ سودا اللہ سنجا ریہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ فرمائی اللہ خبردار اللہ خبردار سب سن لو سی بحان لوئ تالیف دی, دی اللہ بے ندو کے دلو وال اللہ فرمائی سن لو علا اللہ علیہم ولا فن علیہ اللہ فرمائی خبردار زما دوستان سی کمبی زماء اللہ سی کمبی اگر زماں محبوبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نقشی کدم والا لاخنا لئی دگی خوفا لور باوجود بے شاء داوجود دومرہ طرف بلا لمین رقر وغب باوجود لاکھو فنا لہم اس کے سم یا راوی باندھنی ولا هم غم جی پریشانی بنی اللہ وہ پریشانی جاتا کی اوچت ہے جگڑا پندے روڈ جگڑا پاندے رہی او لیا نا منی کر مات نا منی او لیا نا منی اللہ کا اللہ ہو کے جانا کرامات پی جام وے جنسی کرامات مذافتے مذاف لے گا قانون دارے سے مذافی پی جن دے مزاف نسی پہ جن یا تم <تصفح> رلو مقام اے پروتارے عالم ادوم امرتا بے چار رام مت میدان کی باندی اس تکلیف نشتا خلق رتا و سوک دی یا ولد دنیا مولیاں ہونا تھا دی دنیا مولیاں ہونا تھا کون اب سے لال ولی جوڑے رہے چ سید نہیں ملا اکیر ولی نشی جڑے اللہ دخل کو سہد نو نشی جڑے کوئی چی دا لوئ لولہ تلشی رسے رے بلکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ونوبنا سمن پلار تیر زما پلار ڈرل تیرے منگالی جمنگ پلار نے کاستانی تیری شی لوہے در بار دی جگڑا پندے ل جگہ پما منگوئی تخصیص نیشتہ سب باندھ لارسی پاتی سی اللہ فرمائی فلا ببئی بینہم کل چش پے لگ بر کریشی کل اچیا لے سبو امتیاز ختم شی دخل کو چتسو کے وہ لے بو را کے نہ لو مشہور مثال دے دو نو ارے سلا تو سلام پیغمبر دے دا تمام کا ہے نات نو سلام مکام تسی دے رسی دیشی دا تمام کائنات پہ ہان دلے سلام سے بلکہ فرمائی چیل نہ خبردار ماتا ندی کے نام سفارش ہونے کے دارستانے بسے اٹوا خام خا جی اور بل سرے بتل مشیشی ہو لگی ہر خام خا جی دانشی کے دے یا مقام سخت اور اللہ دا کم نی خانے اولاد اللہ فرمائی اللہ منو یتقون اے انسانانو زما دوست آگ سڑے کی دلیشی اللہ وینو جس کا قیدی توحید ہو ایمان و لے کی بلّہ باندے کامل ایمان روڑا لو تھا دے دے کی, کی توحید اللہ آمنو آگ سڑے ولی اللہ جڑی دیشی آگ سڑے جمع جوار رحمت قابل دے اگر سر زماں دوست آمنو چی مانے کا روڑے داس دے گا دا, دا, دا اعلان دے چین دی وب کم عیسان سلا تو سلام رقل ایمان اظہار کی عقل قوم تخاب کی ربی و حب کم یقیناً رب اللہ اغلو اغ کا اولاد ورکو والا اغل وحکم الحق مینو مشکل کشا بھی پالنے والا ہے وہ رب تمہارا بھی پالنے والا ہے تجھے بھی رزق دینے والا ہے مجھ کو بھی رزق دینے والا ہے تیرے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے میرے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے داس رب لالا سر دو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تت تو تمام کائنات مخلوقات دے پاتے مشکی کر دی ایمان والا خل کو کافی را نو مناف کان اور خلک ربکم ول خلقکم کم من کم لعلکم تک اے ہلکا تمام کائنات کا احنات ربکم او رب میں عبادت خاص کیو اللہ تام نظر و یاد یہ کہ ہوا نے من دا تمام کا اعنات ہو منا دا تمام کا اعنات تیران واسطا نے تمام کا اعنات نا زول ہو منا لیکن کاما دام منچا نہ اللہ, اللہ تے سجے لگے دید اللہ عبادت کا لو دید اللہ تو ہی بیا نو رب ترست خلق خلک خلقکم اے خل کا داغ چاہے باد پائے الم چاہتا سو پیدا کیڑی ولوی من قبل سو مور پلا کیڑی گور بنیاد نے تا سو روان کیڑی الق اللہ فراشا وہ لوگ ہو رہے وہ انتہے متما ملا تو سوا اگر تم رب لین کے کرتے چلے جاؤ گے تو تمہارا دماغ تو پچ جائے گا شمار نہیں کر سکو گے متن شمار کی ولہ مربشی زندگی بد تباشی لیکن اللہ نے متنبش مار اللہ فرمائی چین سالے و سلام تو سلام کون تو حب کم اللہ تما ہوں پالون کے رے ایک و مستاس ہوں پالم کے رے مفا بدو خالص عزتہ عبادت کرے ایسا مطلب نظر و نیاز منے نو خالص داغو پر نم باندے منے منخت خالص داغو پر نم باندے ورکوئی خیراتی نو صدقات خالص داغو پر نم باندے ورکوئی سجدے آگا تلگاوئے اولادون آگا نغواری علم بالغیب کلی طور باندے اب ایکی والنا منے بڑی سوکم منے چی اللہ نہ سوا ہی چاہ سر اختیار رشتہ تول موتا پول محتاج دی محتاج, لے سوپ دے صرف اللہ دے محتاج خالص میرا اللہ خالص تبشی اللہ فرمائی چادا چلس رستقی اے انسانو تین زور کمال چبوائے خدا وہی کہ جی اللہ سیخنے غلہ راتو خایا سرات مستقیم باندے میں روان کام زبر توام شفاب دو خالص نما عبادت کو لوہا غذا سراتم مستقیم کچرے تالب سید درکی ریخ تم کے باسوان کری سے اللہ ماپنگ روان کا نوہار راہ را تم مستقیم داسی کلار رو اللہ <سؤال> فرمائی باندھ یہ اللہ کا اللہ دی لگئی یہ کیوں اللہ پن باندھے منقطع کی اللہ حاجت مشکل بولی وکانو تک با دم پر تو گارے سی دنیا تمام شیر کیا تو بدھا تو سب تنظان بچ گئی ڈاسی جی سر ہر گنج گئے نارا جان بچ بچ گئی مو سب لیا کہ اللہ کو واللہ حقیقت خبر ہے لائق داولیا کنن سا آپ خل کئی چکم خل دا لیا من کے گنی دمرا گستاخی داولیاء اللہ پشان کی سکھ نے کہی لو خلا پورا چما خاندا خطے چرا یوں کہ گردی وہ ادارے ببارو ہرا گئے چمگا در تو پختوں کی سوائی خطیرا کتنا خطرہ کوئی محام روزی جدھر ظالمان او او و اولیاء اللہ اور وہ ہراسی چنگیں دکھ لے کے شوی دکھے در بدر گردی وذی کے غاری خلق نہ دا اولیاء شان دے دی پنسبان او کلا وی چی کی فلانی جے کہ رب اللہ یو قص دتہ مات کرو بوٹوں استر گراو استانہ جس پر گراو با چھا بدماشی کہ غولی سچ حال میں منگرو غور دنیا کے تیر اللہ ماتو دا پروت دیا نولی جھی منگلس ہوا نا مات کیمنگ نہ رہو باسی ولی اللہ مات کے مات کو نہ رہو باسی تو بن نہ کرا اجرتی کا تلا نہیں تھی جوڑ کے ڈاک خبر دی لیتا من پڑی سی نہ خلق دی اللہ فرمائی چز ناراضی مجھے اللہ کیا ناراضی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام کائنات دا تمام کا اعناتی کا ملین اللہ اللہ فرمائی اولا فی ایمان اولیاء اللہ دی دستان دی اللہ فرمائی کو درخت باندھے ماں پک پر اللہ سنو مبارک کو پر پزر کی مان لی کے لے دے تو اللہ ایمان کی دیا الای کیا نا اگر لولوی اولیاء اللہ اگر لولوی مقام پر سیدلی خلقی داغوی کو بارکی اللہ فرمائی اولائیکہم الواشدون دا خلق دی دا ادایتی آفتا خلق دی دا لوی خلق دی دا اولیاء اللہ دی جل جلا ل باندے دو صحابہ کے راموں سے کم مقام دے امبیا علاوہ دا تمام کائنات کے دبل ہی چوری دمرا مقام نسٹام ہو من سے گورو ہرا اللہ دا دور دہندگے موجود ہے موجود دا ہوئی سیرت موجود, دا غوی موجود دا کنے دا موجود پیغمبر, و حاضر و دے پیغمبر و علم غیب, غیب, جل غیب کرو مارو نقصانے کا ملاو نش کدو سر میں ہوئے سیکار کرے خلک چیک دکے والا تام اللہ کل شیا کو اللہ چھل کو ساسی ایمان راوڑے کما مناس لگ کی مان سا راماڑے دی ایمان دا کسوٹی ہو ایمان دے کچر دا ہوئی پشالو نو قبول دے کئی مات کو بولو نے کالو نو مینو کما منسوف اِت منگاسی شو لا ہی مانچ بے وقوف صحابۂ کے رام مشرقی لو صاحب کے رام متعا بے وقوف خلک دی مارا داخو بخیر باندھنے نہ پوئے گی داغ و دا خیر باندھنے پوئے گی پر چاہے مارے کالو اور کریما رام اور زندگی تیر یو صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گر ہو سچا شو ادھر چاپر نو بارہ مفرور شو مدینہ کپڑوں پولا سی بلاشے پہنو سلام چڑھا گا انسان دے چی دے اسلام دمک کے کپڑے نہ محمد اللہ دا را جدائی قبول کرے رام لیا اللہ ادار سکری سیا دنیا کی دین کم خدمت کرے خدمت کرے کر بزرگی ہو منو ہر صحیح منگلے خدمات خایا کن؟ قرآن کریم باندھے خوراک قرآن کریم باندھی بھی خرچ کرے گا لے سلاتو سلام فرماری بلکہ اللہ فرمائی والا کی سَمَنًا قَلِيلًا اے خل کا دمایا تن باندھی دنیا مارے امام کر تبیر محلہ دی لیجیے تو کمان تمام و انسانان پار بلکہ نور مفصیری نام لکھ لی تمام انسانیت دو پارا داہو کم دے چلام باندھے پیسے ناخلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کرا ل قرآن جا ملک یا میم وجوہ کم چ قرآن دے لاہو تک مل یا پتروے اوکے یا اندر سے چالخت می ہوا پاگے خوراک کری اور مت باندھے وہ جو ولی وہ نیچے دنیا کے نو پا طول بدن کی خیستا مخبول اللہ و طولو خیستا کیتاب طولو خیستا کتاب شرما ہوئے نہ خیستا مکھ شرما چٹوری دنیا پہ نو عزیزانو چاچی دو قرآن خدمت کرو نہ مشرقین چاہ کو دا وقوف کا لکھ دی موپ لکھی ہو جی خریدی داہو دنیا لیپ خیر و تاوار پوئے گی نلہ جل جلال مینو چل اللہ فرمائی انہم اللہ ہم ہو سفا و مرگر ہوتا زماء ہوتا زما دوستان ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا نوتا بے وقوف ہوئی انفا یہی لوگ بے وقوف ہیں زیادہ بے وقوف ہم دیں اللہ پخ پل راوی جواب کئی سوچ راؤلیاء اللہ و دشمنی وقتی در شخل قرآن صاحب حدیث مبارک ہونے کا چہ دی مر لے سرا تو سلام فرمائی منا گالی سوچ دوستانے و سر دشمنی سے اللہ فرمائی جماغ جنگ اعلان دے منگا ہو لے آؤ نمنی کسو بابئی کرامنی سر مسلمان چاہا فی دے کہ نہیں من تو چکا فر دے سوچ اولیاء اللہ نمنی ہو کر مت نمنی کا بنگلو کے دا, دا واسلہ اولیاء اللہ نمنی اولیاء اللہ نمنی منگا ویو سو اللہ نمنی ہو دا کرامات نمنی مسلمان نہ دیا کا دے قرآن نہ انکارے دا دا آدی سنکار دے دا صحبا سا مداح کو من ڈا وہ سر دافلان سر دافلان سڑ دا لے دشمنی کرے رام تو ویسے نا نام دا دلہ والی یہ پدے جگڑ اللہ دے بخی لیکن سوالل دا چپر واؤ مشکل کشام کم زے کے راگل اللہ کو فرمائی چو من نصر اللہ من خا رو کے لاندے اور خاور لان دے مددگار اللہ دے چیلی چی داؤ مددگاری غلط آ کر والے مر سو دا کپڑوں پر ستنو کے تا, تا محتاج دے کا فن پا کے تالم <سؤال> محتاج دے اولم بہلو کے لوتاج دے بیا جنا تالم کے دے النا زی پرج دے خاور کے لالا محتاج دے دو خاور و کے اوم محتاج دے اور قبر سا کے اوم محتاج دے لیکن سو ری تیری سی بیا تداغ سوچ خبر ہے محتاج محتاج محمد کرے لالا وسیع تو فرمائی لیو علیہ رمبر تو سلام لال سارا لالم لا لی لالت دی اللہ لانت العالمین دے در احمد نلری کی یہودارا یا رسول اللہ سے گنائے کرے ہو ہمبر علیہ سلا تو السلام آخری شاہ کے داوخ کے پاخری پا وقت داوسیت کہی لال و نسوارا لانت دیکھی رب بلامینسوار تلاوت دا جمعات دا دا دے مقبرت قبرستان کے دول مکبرستان کے منظم داولے. پر کی دی جوڑ سارا جما ماسی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخن کا پالنا کرے وہاں لسکال سلام صرف توحید خدمت کرے دن کا ان کو رہ گرہ سال تک پیغمبر سلا تو السلام صرف یہ ایک مسئلہ سمجھاتا ہے سمجھاتے رہے الناس قولوا لا إله إلا الله لشکال محمد الرسول اللہ نشتہ جبروا نشا مشکل خوشا ہک نشا نہ اللہ دیا لشکال داتو دہر کو وہی ہم با وقت ہم با وفا تھے اس لیے نظر سے گر گئے شاید تمہیں تلاش کسی بے وفا کی اللہ فرمائی تھے بے وفا دار دار عما کیا سنم یا سنم نارے وہاں اے نوزی رکھے یا مد اللہ فرمائیے انسان لبئی کا منتظر زم انتظم ز خود ناری بنتظارما انسان اکرب غیر اللہ دربار نگر اللہ دربار لہٰذے انسان زمادر واضح کو چوبیس گھنٹے کو لاؤ دی آغا توحید تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیار لشکا نش کم توحید خدمت کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پل غاقل شی دان کریوں اب پل مخبو بارکیا آگات اللہ تو سیر چپارے حضرت سمیا رضی اللہ ہو تعالا ناگو ٹکڑے شیوام آغت بلا رضی اللہ تعالیٰ پھر مشرک غلام و ما اور انی علماء، اور زبے راہنی ہو لا گرما باندھ دے سمر ماؤ حضرت کرے فاروق مار رو حضرت میرے فاروق رضی اللہ ہوتا لان ہو تمسنت خود اور باندھ کے لول اور اے پر تمام کے فرمائی چیڑل مو مین آگا سوپ دے چی آگا دے دے گرما زہرا گھر وا گندا موری بو باندھے سمنا ہو لو اور آغا تب زمین باندھے آگن مربور اور باندے لگے دو برکاری باندھی اسی نہ حضرت کام دخلا ہم سوک لو یا بے پس کروٹو باندے سمنا و چی دم من پا ماد فاروق کر سن دا سے مارے انسان نے دلینا اے را ہے دلا لاستا سے باندھے کو سبان سرے سورے سی اگوی ناری وہی جی اللہ ہمارے اللہ دے پدے باندے تیر دا کولو کو وشرلے نن و نویا نو بزرگان سوکھ دنونی گیچری فاندر یا رسول اللہ کا دخلا کی واپس والا ہو شر کی گی لیکن دادو کو فارو مشرکانو و ظالمان و زور لین یا رسول اللہ علیہ شر لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چما وما سے اللہ باللہ میرا ایمان صرف رب العالمین پر ہے جو صرف نارا لگ جو مشیا ات اللہ اے خلق یہ کیوں اللہ نہ ہو اے گے خلق اللہ, عبادتو کیم اللہ اعلان کی عبادتوں کے اللہ کل اللہی کیوں بے بال شریک نہ لڑی نہ پذاب کی شریک لڑی ہو نہ صفاتو کی شریک لڑی علم غیب اللہ خاصا دام دے کے اور سرسوک شریک نشتام مختار کل کے دل داد اللہ خاصا داؤ صفت دے, دے کے اور سرسوک شریک نشتم ابراہیم علیہ سلا تو السلام بی بی لارا بادشاہ کے بوتلا ابراہیم علیہ اللہ توال پل نکل لو بھائی اللہ توال دے چلے وائی یا بلچا مدد کہنا بلچا تھا آواز دارے رب ہو کر بی روانا دا دا نام دے دے دا کے صرف اللہ ابراہیم اللہ حفاظت ابراہیم علیہ سلام عبادت باندھے و لار دے اور کل و خطرے کئی سوشول سوشل تاثر عزتی کچر علم ابراہیم علیہ سلام بتا پوس و لے کہ مسلح والا یا نا قرآن منماؤ نہ بخاری و نہ مسلم منام سر خبر اب امر تبرے نے کیسا داغے خدمت کرے ہوں مکین پاندے مسالے باندھے مسالے باندھے کرے مسالہ خدمت کی گی بیا لمت مسالا ٹھیک وفا کی, کی, کی. چکن مساجد اللہ در احمد نے لڑی کی رہا کلو قبر انہوں نے جور کری ری. گاد کی سوچ گئی سیا اللہ کے دل شی زما محمد داسی ہو نے کی دل شی زما محمد کی, کی, کی اللہ تسوال کی اللہ تجال قبری وسن اے لو لا کہ دلیشی دلشی زما محمد دا وسیع تو نمنی کے دلشی زما سو گمرا کی عوام کا خلق دی عوام کا اللہ دستان دی عوام وبانی من بد وائی جل اوئی تو خبر گنا دا نو محمد فرمائی زما محمد زما قبر دے باندھے گا اور ان کے لیے اللہ تعالی کا امام عملہ قبری وس نہیں ہو بر اے لاہو لالمینا زما دا قبر حفاظت تو کام اے پروردگار عالما جما قبر لب جو مکہ سے داخل گیا ڈاک عبادت کی نند محمد الرسول صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم د قبر سنگا حفاظت کی گی کی گی ہو کمی کی سوکھ یا کرتا اُسی قبر ڈولہ جڑی کری ہوئے کا سمند ہے دا اللہ زندگی پڑا ہو کئی. دا پیر بابا رحمت اللہ حالات کی زندگی وہ گو ہے دمن کش بابا رحمت اللہ علیہ حالات خل کو اللہ علیہ حالات مطالعہ ہو گئی امداد زمین باندھی تر شیری لگ دا ہوئی حالات باندھی سمر من اغ دا, دا, دا, دا پارا سنگونے برداشت کری دیلک برداش دی. نہ انگریزان چاہیے دادا گئی تو کابی سنو پہ کچھ سون باندھ ہوتی تھی نندا گا لوئنو دینوں لو تو پرس تو خلق باندھے داغل پکن لوہ ایشور کی آتما تا ایجاد کری دی اور دنیا و آخرت کے انسان و صحابہ کرام تم لوئی مخلوق دے چکا داغل پشان کے گستاخی شو اللہ فرمائی زپ دمرا لوئی اکشن اخلما انہم دا کم خلق زما اول اللہ طبقوف نسبت کئیماش نسبت کئی اول تنگو نسبت کی کی باسی خلق نراتی خلق تباہی نا اللہ فرمائی سے دادا پشان کی گستاخی گئی اللہ مسام نہ بے وقوف کی اللہ ررف نہ منگا علیاء اللہ منو منگا ا اللہ شان منو منگا ہوئی کرامات منو لیکن لو خبر ادا کہ منگا کرامت اور استدراج کے فرق پیجنو اور پی جاخلط کرامت استدراج کے فرق نہ پی جورا کرامت یا معجزہ یا اشت دراج دا دروں ماروچ مشترک تاریف دا ر کے عدت شائش دا عادت نہ خلاف کارونری کم یو کار سدا عادت نہ خلاف دے لاغیز دے کے سنری لیکن مثال پتہ باندھے دا دیوال دے آدت دیوال دان ری شا لاشی دیوندر جی کہتا دیوال کامل کچہرے دون کے باندھے زندگی د قرآن دا سنت مطابق دا دا زندگی تو قرآن و سنت مطابق دا دا زندگی کی یو شیح حرام نجائز و مکمل پہ قرآن و سنت باندھ رواندے دیوال بتلے دے تو کرامت دا دیوال بتلون کے یہ سروے خلاف زندگی تے رہی داغت تمام کرو نت خلاف دی نام دکھ دیوالی منگ جادو راج بھائی سورو جاد کرامت نوئی جانو کرامت, من, کرامت لکا سنگ سی من, من دا سے شوق نہ خو من کرامت داؤ لیا و من دوی کرامت دہ سے سرون منی ہریو کپڑی نئی سے دکے کرامت ہریو سرخی جوڑ گئے کہنا چاہے سو نئے قرآن و حدیث داغت زندگی کے نخکاری اور دشمن اور داغت کے تیرا کرے کرامت مورشی نو ادھر قرآن و سنت لا خالی اور دا, دا قرآن جو سنت نہ خبری کرامت دا مرگ نباد چکم کرامت نسبت ولی تو کی گی ندا سے کرامت مرگ نباد نشتہ کرامت کارکن کے حوصل کے ایک شوق دے اللہ دے دا, دا ولی پہ اختیار کی نہیں چا پا اختیار کی نہیں دا ولی اللہ پہ جد پیغمبر پر اختیار کی نہیں دا اللہ پہ اختیار کی وہ مرگ نباد کرمت کرمت نگ من مرگ نواز من ہو مرگ نواز یو آدھا کرامت چداغی نسبت ولی تا کی کرامت نشتا یو آدھا کرامت چداغی نسبت اللہ تکی گی ڈا کرمتہ لکیو سادی کی وفاق اور دشمنان داغم اس نے ارادوا اللہ جل جلال باندھے مقارا کے مٹا کے عربان مقارا کے مٹا کے خرچ ہوتا غمبر سے مٹا کے دے غربا نے مقرر ہے کہ اللہ دا رفاظتوں دا کو دا دے نسبت دی صاحب دا دا دا دا اللہ اللہ جل جلا لفاظت کو ددی نسبت اللہ تو کی گی اللہ حفاظتوں کو دراصل کرامت مت منگ من, من دادا نباد ہوں وی چ اللہ تہ نسبت کی اور کہنا چی ولی دہ سے اکڑل ولی دا سے اکڑل پلی سے مرغن کو قرآن و سنت تھی لیکن کشے قرآن و سنت باندے چا دنیا خوراک مقصد وگر زولو دا دادا کو حافظانو کو بارہ کے مچ کم چاہ پٹکے ہوئے چانے قرآن کے من کرا قرآن وحمل قرآن و کومل بہانا دکان پتہ